والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وانذروا لهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد فذلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالأقل ما جاءهم فهم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 تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی عظمت و بزرگی تعریف و توصیف اللہ شریف خانے کے کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاواد ہیں جس نے پوری انسانیت کو حدود بخشا اور ان پر اپنے بے شمار انعامات اور احترامات کا سلسلہ جاری فرمائی نبی و امبیا کرام السلام, السلام کی مقدس واقعید جماعت پر بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر کے پھیلا سامعین کرام خالب گمان یہ ہے کہ کل عید الفطر کی نماز ہمارا ادا کریں گے نمازات کا پورا مہینہ ختم ہونے پہ آ چکا اللہ اب العالمین نے پرانے مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا روزے کے سلسلے میں پچھلے امتوں کے اوپر روزے کی فرضیت کی تعریف بتلائی وہی اس کے مقصد کو بھی بیان فرمایا لعل تم کا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس بات سے ہر انسان اچھی طرح واقف ہو اللہ تبارک و تعالی ہے رمضان المبارک کے عظیم اور مبارک مہینے کو امت مسلمہ کو عطا ہی اس لیے کیا کہ امت مسلمہ اس رمضان کے ذریعے سے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر لے اور دلوں کے اندر نفس کے اندر انسان کے جسم کے اندر جتنی گندگیاں ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں ان تمام چیزوں کو نکال کر الگ کر دے اور انسان بذات خود نفسی طور پر پاکیزہ ہو جائے اور غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ تبارک مطالعہ نے انسان کو تربیت دینے کے لیے انسان کو تعداد دینے کے لیے انسان کو ٹریننگ دینے, دینے کے لیے اتنا بہترین طریقہ اپنایا ہے کہ اس کی مثال کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا اللہ تبارک مطالعہ نے رمضان کے مہینے میں انسان کو دیگر مہینوں میں حرام چیزوں سے باز رکھنے کی مشق کرانے کے لیے انسان کو محرمات اور منکرات سے اجتناب کرنے کی مشق کرانے کے لیے رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں انسان کو سب سے پہلے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی تربیت دی اور ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا طریقہ سکھلایا جو چیزیں انسان کے اوپر پہلے سے حرام نہیں ہیں بلکہ وہ حلال ہیں مثال کے طور پر انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں انسان سائن بن جاتا ہے روزہ دار بن جاتا ہے بی بی سے ملاقات نہیں کرتا اور دیگر ایسے امور ہیں جنہیں دیگر ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام حلال قرار دیا ہے لیکن اس مہینے میں انسان ان حلال کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے گویا ایک طرح کی ایک طرح کی تربیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ انسان کو مشاق بنانا ہے اس چیز کا کہ انسان دیگر مہینوں میں ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنے والا بن جائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود مستقل طور پر حرام کرا دیا ہے یہ اللہ حب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے روزے کی فرضیت کی تھی اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اقتدار کو پہنچ چکا ہے ہمارے اندر یہ حالت پیدی ہونی چاہیے پیدا ہونی چاہیے یا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ افسوس پیدا ہو کہیں نہ کہیں یہ بات پیدا ہو کہ اللہ تبارک و اطارا کا یہ عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عظیم نعمت جو ہمیں عطا کی گئی تھی اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور ہم سے نقصت ہو رہی ہے لہذا ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے اور رمضان کے مہینے میں ہم نے جو مشق کیا اور ہم نے جن چیزوں سے اختلاف کیا ہم نے جن چیزوں پر عمل کیا رمضان المبارک کے بعد کے مہینوں میں بھی پورے سال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ان چیزوں پر برقرار رکھنے کی توفیق طلب کریں اور ان چیزوں پر گامزد رنے کی کوشش کریں لیکن معاملہ الٹا نظر آتا ہے ہر سال رمضان کی میں، کے اختتام پہ جمعے کے خطبے میں یا دیگر خطبات و تقاریب میں علماء کرام تباہ اعزام عوام کے سامنے ان باتوں کو توڑ پھوڑ کر بیان کرتے ہیں انہیں تبدیل کرتے ہیں اور انہیں جھجوڑتے ہیں کہ تم کس درد، کس جگہ پہ جا رہے ہو تمہارا راستہ کچھ اور ہے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے عوام کے اندر عوام الناس اور اسلامی معاشرے میں گمراہیاں پھر سے پھیل جاتی ہیں گمراہیوں کا دور دورہ پھر سے ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا شوال محرم کا چاند لمودار ہوا اور مسلم نوجوان بچے اور بچیاں پھر سے اپنی اسی پرانی رنش پر چلے آتے ہیں یہ جیسا کہ وہ رمضان سے پھیلے تھے بلکہ ہر کس حد تک چلے جاتے ہیں وہ کہ میں نے دیکھا بعض نواقے تھے کہ شغال المکرم کا چاند جیسے ہی پتا چلا خبر ملی کہ شوال المرم کا چاند نظر آ چکا ہے کل ابن الفکر ہے تو نوجوان بچے اور بچیاں گلیوں اور کچھوں میں نکل جاتے ہیں بڑے بڑے حوفہ بجاتے ہیں بڑے بڑے ساؤنڈ باکس بجاتے ہیں گانے بجاتے ہیں موسیقی کے آلات استعمال کرتے ہیں اور پودوں کی طرح جھنگتے ہیں اور ناچتے اور گاتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا طریقہ مسلمانوں کا شیوا اسلح سے کرار کرے گی کا اسلام شیوا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لہذا ہم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور جو بچیاں یا جو بچے جو مشکل نوجوان اس گمراہی کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے اوپر یہ واجب ہے ہمارے والدین کے اوپر یہ واجب ہے ہمارے بزرگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے مسلم نوجوانوں کو ان راستوں سے بچائیں اور انہیں نصیحت کریں انہیں وسیعت کریں انہیں حکم دیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی راستوں پر گامزن ہو جاؤ اس طریقے سے تم نے رمضان مبارک کے عظیم مہینے میں فش وقت نماز ادا کیا تھا اس طریقے سے تلاوت کلام اللہ میں خود لگ گئے تھے طریقے سے اللہ تبارک بتا رہی خصوصیت تمہارے بکر پیدا ہو گئی تھی تم نے قیام الم کیا تھا تم نے رمضان روزہ کی مہینے کے روزے رکھے تھے اور دیگر نسل کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک رکھا تھا اسی طریقے پر اور اسی طرز پر وقیہ مہینوں میں بھی زندگی کو گزارنے کی کوشش کروں ہمارے والدین کے اوپر ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے اولیاء کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس بات کی طرف اپنی توجہ مفضول کرے اس لیے کہ نبی قریب جناب محمد وسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرما ہمارے ساتھ ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کل راہی کو وہ کلک مسکول انہیں راہیت ہی تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار بنایا گیا تم میں سے ہر ایک انسان راہی راہ کہتے ہیں چلوانے کو یا ہر انسان چلوانا ہے اور اس کے ماتحت میں جتنے لوگ رہا کرتے ہیں اس کے ماطحت میں اس سے نیچے یا اس کے اثر رکھنے والے جتنے ہیں، لوگ چروائے ہیں چروائے اور اپنے جانوروں کی حفاظت فرمائیں اگر وہ کسی دوسرے نگر پر چلے جائے تو اسے کھینچ کر پھر سے صحیح راستے پہ لے جائے لہذا ہر انسان اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل لکمراہی وہ کل لکم مسکول اندر کہ ہم میں سے ہر انسان تم میں سے ہر انسان چرواہا ہے تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے وہ کل رکن مسکول انہیں اور ہر انسان سے ہر چرواہے سے اس کے جانوروں کے سلسلے میں اس کے, ماں کے حد آنے والے لوگوں کے سلسلے میں اور اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں سوال کیا جانے والا سما وہ الفسا رب اللہ انسان کی ہاتھ ہے انسان کے ہاتھ ہے انسان کو اللہ تبارا تعالیٰ نے دل دیا ہے اور انسان کو اللہ نے جسمت کیا ہے اس جسم کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ورنہ قیامت کے لیے اگر پوچھ ہو جائے تو ہم لاجواب ہو کر رہ جائیں گے اور پھر اللہ کے غیر وغیرہ کے شکار ہو جائیں گے لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف خصوصی طور پر اپنی توجہ مقبول کریں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر حضرت علیہ کی پر یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی حضرت علیہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اے اللہ قبول پر قبول پر اس کے زب میں نہ آ جائے اور ہم بھی ضلع کو برباد ہو کرنا رہ جائے اللہ کے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ وہ صحابی ہے جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں حکومت مسلمات کی امامت کا فرض انجام دینے کے لیے مترم کیا تھا اور یہ لوگوں کو قیام العین کروایا کرتے تھے اس کی امامت کروایا کرتے تھے حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہیں. کہ من کرواتے رمضان کہ جس انسان نے روزہ رکھا اور اس نے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل نے یہ دمان کیا کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوگا جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اختتام تک پہنچے گا اور شبار مقرر کا چار نظر آئے گا ایسا رب بہو تو فن سرو اور ناکرمانی میں لگ جائے گا حضرت کار بن نائک رضی اللہ تعالیٰ میں بیان شرماتے ہیں اس کا روزہ اس کے لیے مردود ہے قابل رد ہے اللہ تبارک و تعالہ اسے قبول نہیں کرنے والا اس کا بھوک رہنا اس کا پیاسا رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بنا پر تمام نسخاری خواہشات کو اور حلال کردہ چیزوں کو ترک کر دینا اس کی لیے بےکار ہو جائے گا اور وہ قیامت کے دن اللہ تبارک مانے گا حضرت بن مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان لتا ہے اندر موجود ہے ہمیں اس فرمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے کا ذرا محاصبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر حالت آج ایسی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا ہمارے گھروں میں ٹی ویوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور ہمارے نوجوان ٹوپی اور کرتا پیجامہ پہن کر مسجد کے اندر حاضری دینے لگ جاتے ہیں لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا یہ مہینہ ختم ہوگا شہواد کا چاند نظر آئے گا پھر سے ہمارے ٹی ویوں کے اوپر سے پردہ پڑ جائے گا پھر سے وہی بیالیت اور وہی پر فہاشیت ہمارے گھروں میں پھر سے ان کا دور دورہ ہو جائے گا تو یہ, یہ کیا ہے یہ جی حضرت اور حضرت کے تابل مالک اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے بالکل اس کے نصداب ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے ہم پر ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا بندی اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں。جنت تو ہم چاہتے ہیں جنت کے مشتاق اور متلاسی ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روزوں کی حفاظت کریں اور اس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں منترا تم اور محرمات سے ہم نے اپنے آپ کو روکا تھا اور اشتناج کیا تھا دیگر مہینوں میں بھی دیگر مہینوں میں بھی ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھے اور ان تمام چیزوں سے مشترک کرنے والا بنا دیں اللہ تبارک تعالی ہمیں اس بات کی توسیع ادا فرمائیں رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے ہونے والا ہے اس کے بعد شہوان کا چاند نظر آئے گا اور ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں فرحت و مسرت میں اپنے آپ کو دبو دیتے ہیں اور خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں صحیح ہے آپ خوشیاں مناتے ہیں خوشی منانے کا یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عزیز نعمت ہے آپ کو خوشی منانے کا حق ہے فرحت و مسرت حاصل کرنے کا آپ کو حق ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خوشی منانے کے طریقے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پر خوشی مناتے ہیں کس طریقے پر خوشی مناتے ہیں خوشی منانا منا نہیں ہے بلکہ خوشی منانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے خوش ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد فرحت و شادمانی محسوس کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے خوشی منانے کے فرحت و مست حاصل کرنے کے طریقے کو دیکھیں کہ یہ طریقہ کیسا ہے آج کل جو طریقہ اپنایا جاتا ہے گانے بجائے جاتے ہیں رقص اور ناچ گانے ہوا بچے ہیں یہ طریقہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں لوگ یہ اپنے اندر اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا کر رکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں،, میں ان کے دماغ میں ان کے دماغ میں یہ بات رس بس گئی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا اب ہم آزاد ہیں اب ہمیں خلاصی بن چکی ہے ہم جو چاہے کریں یہ تو شیطان کا طریقہ شیطان شیاتین شا... کو رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے اور شوال کے چاند کے نکلنے کے ساتھ شیاطین کی آزادی ہوتی ہے مسلمانوں کی آزادی نہیں ہوتی انسانوں کی آزادی نہیں ہوتی اگر ہم اپنے آپ کو خلاسی حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو رمضان اور مبارک کے ختم ہونے پر شوال اور کے چاند نکلنے پر اپنے آپ کو آزاد کا کرتے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم شیطان کے جگہ پر تو نہیں چل رہے کہ ہم شیطان کے راستے پر چلنے والے تو نہیں بندے لہٰذا ہمیں اپنا محاسمہ اور تجزیہ ہمیشہ بنتے رہنا چاہیے سمے کہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خوشی منانے کا جو طریقہ بتلایا ہے ہمیں اسی طریقے پر خوشی منانا چاہیے اور اللہ رب العالمین نے رمضان کی صورت میں ایک عظیم نعمت مسلمانوں کو عطا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو سمجھا صحاب کلام طابعین نظام تابعین اور اسحاف کلام نے اس عظیمت کو اس اس کی عظیمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے اس کا حق کیا نے کہا اللہ کے نبی جنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے چار نکلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دو اہم کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انتہائی اہم کام یہ ایسے امور ہے کہ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو اختیار کر لے تو انسان نے یقیناً رمضان اور اس کے روزے کا حق ادا کر دیا وہ دونوں چیزیں کیا ہے پہلی چیز ہے التشکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اللہ نے عظیم نعمت عطا کی ہے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا کیا رمضان کے مہینے میں ہزار راتوں والی ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر والی رات ادا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا کی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے علی شان سے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری چیزوں میں اور اس نعمت میں بربوتری کر دے گا اور اس کے اندر زیارتی فرما دے گا لہٰذا ہمیں اللہ رب العمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا احسان ماننا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کا ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ہے رمضان المبارک کے اختتام کے بعد عید الفطر کے ہند اللہ رب العمین کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا سرب و سلیو ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینا اور اللہ علمی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ این فکر کے دن اپنے زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیب اور اللہ علمی کی تقریر سے کر رکھا کرتے تھے آپ کے زمانے وبارکبری الفاظ جاری ہوا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اللہ حرکت لا اللہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود وطق نہیں وہ اللہ عرق اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بخق نہیں وللہ اور تمام قسم کے اللہ تبارک وطالعہ کے لیے اس نے اس عظیم نعمت کو ہمیں عطا کیا اور ہمارے اوپر رمضان المبارک کے جیسا عظیم مبینہ ہمارے اوپر سایہ وہ کیا لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قربان جائی اس شریعت اسلامیہ پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تبارک کے شکر ادا کرنے کا کتنا بہترین اور سلیقے دار طریقہ بتایا ہے اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں اور اپنے اندر ان تمام سفتوں کو پیدا کرے تو یہ ہمارے اندر تقریبی سفت پیدا ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکر کرنے کا جو طریقہ بتایا دو گانا عید الفطر کی نماز ادا کی جائے لیکن اس سے قبل اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے ایسی سنتوں کو کر کے نکلایا کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ ان تمام سنتوں کو لازم پکڑ لے وہ سنتیں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز کے ادا کرنے کے لیے نکلتے تو سب سے پہلے آپ اچھا لباس پہنا کرتے تھے اچھا لباس پہنا کرتے تھے اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجمل پسند ہے اللہ رب العالمین جمال اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کی روایت ہے اللہ رب العالبین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند خوبصورت کرتا ہے لہذا جب ہم اللہ سبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت انداز میں پیش کریں لہٰذا لہٰذا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس اور خوبصورت لباس کاف صاف لباس پہنا کرتے تھے اس کے بعد آپ غسل کیا کرتے تھے پہلے غسل کیا کرتے تھے اس کے بعد پاک اور صاف لباس پھیلا کرتے تھے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا کرتے تھے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے سے قبل تاخر تھنورے کھایا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے معاشرے میں آج اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے کب کر دیا گیا ہے بلکہ لوگ بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو صبح آپ بندے اٹھتے ہیں اور ان میں پہنچ جاتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے آپ نے عیدگاہ جانے سے قبل تاق عدد تھجورے گفت عدب نہیں دو چار چھ یہ نہیں بلکہ تا عدد بے جو عدد ایک تین پانچ سات ان عددوں کو ان عددوں کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجورے کھائی ہے لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے اور عید گاہ جانے سے قبل تاق عدب کھجورے کھا کر کریں اس کے بعد ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ راستے سے جایا کرتے تھے آپ عیدگاہ سے لوٹنے کے وقت اپنے راستے کو تبدیل کر دیا کرتے تھے تاکہ مشرقی اور اس بات کو جان لے کہ مسلمانوں کے یہ آج کا عید کا دی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو ختم کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور پھر یہاں سے اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رفت شکرانہ یا نماز علف فطر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے اور دو اکار رمضان المبارک کے شکر کے طور پر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو ختم کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاق کا یہ طریقہ تھا کہ عید کے نماز کے اختتام کے بعد صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے اور اپنے احباب سے ملاقات کرتے اور انہیں مبارکباد دیا کرتے تھے اور مبارکباد دینے کا جو طریقہ تھا اللہ اکبر اتنا بہترین اور اتنا پاکیزہ طریقہ تھا صحابہ کلام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ان کے زبان سے یہ الفاظ لیا کر نکلا کرتے تھے تقبر اللہ ملعبا ملعبا ملعبا. اے اللہ ان تمام عبادتوں کو جو ہم نے کیا ہے رمضان عبارک کے مہینے میں یا اس سے قبل اور آج ہم نے تیرے سامنے اب سر کو جو خم کیا ہے اے اللہ تو میری جانب سے اور میرے ساتھی اور ساتھی اور اس بھائی کی جانب سے ہماری ان عبادتوں کو بول فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تعالیٰ اور خا کا طریقہ تھا لہذا ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے اور عید و فطر کے نماز کے ادا کرنے کے بعد جب ہم اپنے بھائیوں سے اپنے حقاب سے اپنے عزیز و حقائق سے ملاقات کریں تو ہمارے زبان پر سب سے پہلا لفظ جو جعلی ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے تقبل اللہ مین کا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرما اور یہ تو پہلا کام ہوا جس کی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں دوسرا کام اور دوسرا کام انتہائی عظیم ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے جس کا التظام ہمیں پورے سال کرنا چاہیے اور ہر ایک عبادت کے بعد ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں وہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ان عبادات کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کرنا ہے کہ اے اللہ ان تمام عبادتوں کو جو میں نے تیرے اخلاص کے لیے کیا تھا تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطالب کیا تھا تو اسے قبول فرمالے تو اسے قبول فرمالے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا ان انتا سمیع علیم سامعے کرام شیخ عبدالعزیز بن باس رحمه الله قدس اللہ روحہ نور اللہ قبره اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلاح تھے انہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے جن کے پڑھنے کے بعد اور طرح اپنے آپ کو بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جن کے شاگرد رشید شاگرد وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار شیخاس رحمہ اللہ قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی اس آیت کی تفصیل کر رہے تھے وہی یار اسماعیل کہ جب رحیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے گھر کی بنیادیں رکھنی چاہی اور رکھنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شروع کی تو ان کے زبان پر یہ الفاظ جاری تھے ربنا انت انت اے رب العالمین تو میری جانب سے اور میرے کے رشید کی جانب سے اس عبادت کو قبول فرما لے تو سننے والا اور جامع والا اسا کے قریب کی تفصیل جب شیخ نباز رحمہ اللہ نے کرنی چاہیے تو تفسیر کرنے سے قبل ان کے شاگرد بیان فرماتے ہیں باقاعدہ اکثر مینخم کہ وہ تفسیر کرنے سے قبل ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ تقریباً پانچ منٹ یا اس سے زائد وقت تک روتے رہے روتے رہے لگاتار روتے رہے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یا شیخ لماذا جب کی ہے میرے شیخ آپ کیوں رو رہے ہیں اس آئے کریمہ میں نہ تو عذاب کا ذکر ہے نہ تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے نہ آزاد قبل کا ذکر ہے اور نہ دیگر پچھلے امتوں کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے آخرات میں رونے کی وجہ کیا ہے شیخ الباس رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ حاضا امر مخصوص حاضہ امر مخصوص یہ مخصوص مخصوص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل مخصوص امر تھا کابت اللہ کی تعبیر کرنا لعبد مخصوص لعبد اب مخصوص ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انبیاء کلام ہیں یہ انبیاء کلام کا ان کا شمار ہوتا ہے فرائض نبوت پر ان کا مقام ہے ان دونوں مخصوص بندوں کو یہ حکم دیا گیا تھا یہ عمل مخصوص عمل بھی مخصوص تھا کہ کابت اللہ کی تعمیر کرو اس کی بنیادیں قائم کرو کہ مکان مخصوص اور دنیا کے کسی غیر غیر مقام پہ اس مقام کی تعریف نہیں ہو رہے تعمیر نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ سب سے مقدس مقام تھا اور اس مقدس مقام پر اس امر کی اس امر کی انجام نہیں ہو رہی تھی ماما ازا شیخ نباس رما کے ان تمام خصوصیتوں کے باوجود القبول ان،, ان تمام خصوصیتوں کے باوجود ان تمام خصوصیتوں کے باوجود یہ دونوں حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور بنا تھا قبل ملنا انسم اے اللہ تم ہم سے ان عبادتوں کو قبول فرمانے اے اللہ تم ہم سے ان عبادتوں کو قبول فرما لے اتنی تمام اتنی ساری خصوصیات ہونے کے باوجود انسان کے اوپر بھی لازم ہے کہ انسان اپنے عبادات کو تجزیہ کرے اور اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا کرتا رہے ربنا تقبل منا انتا انتا اے رب ہم سے جتنی عبادتیں تم نے انجام دلائی ہیں ان تمام عبادتوں کو اخلاق کی بنیاد پر تو قبول فرما لے اور اپنے دربار میں ان تمام کے بدلے مجھے جزا اور اس کا فرما یہ اکرام علیہ کا طریقہ تھا ربی کریم جناج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ کے استاف اور کا نظام اور ہمارے استاف ربی محمد اللہ حضرت کا طریقہ تھا اور ان کا طرز عمل تھا یا ان کا طرز زندگی تھا اس طرز پر وہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے کہ جہاں انہوں نے کسی اچھی اچھے کام کو انجام دیا جہاں کسی نیکی والے نیک والے نیک امر کو انجام دیا کسی ثواب والے امر کو انجام دیا تو وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کو اسماری کی عبادتوں کو اس امر کو اور اس عمل کو قبول کروا لے لہٰذا ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے قرض پر چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اے اللہ ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں چلاوت خلا اللہ کیا قیام اللہ میں ہم رات بھر رہے تیر اسلام نے اپنے سر کو خم کیا اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے اور دیگر حالات عمل سے اپنے آپ کو بچاتا رہا ان تمام عبادتوں کو اگر میں نے تیرے اخلاص کے لیے کیا تھا جذا اور تیری مشروطی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اے اللہ تو تمام لوگوں سے ان تمام عمارتوں کو قبول فرمایا اس لیے کہ میرے علاوہ کوئی ان تمام عمارتوں کو قبول فرمانے والا نہیں اگر تو ہمارے ان عمارتوں کو رد کر دے گا اور انہیں مردود خراب دے گا تو اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں ان عمارتوں کا جزاء اور اس کا بدلہ دے سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کے توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے اصلاح نے جو طریقہ چھوڑا اور جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہم اس نمونے, نمونے کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو اسی طرز پر گزارنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پہ ہو اور شوال مقرر کے چاند کے نکلنے کے بعد ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہی سفت پیدا کر دے اور اس صفت کو برقرار رکھے کہ جو سفت رمضان المبارک میں ہمارے اندر ہوا کرتی تھی ہم جس طریقے سے پنجوقت نمازوں میں حاضری دیا کرتے تھے لینڈ کیا کرتے تھے گوا فروس رب کی ادائیگی کیا کرتے تھے اللہ تبارک کشمجی کو حاصل کرنے کے حاصل کرنے کے لیے لگے رہا کرتے تھے اور ہمیشہ ہمارا ذہن آزاد کی طرف لگا رہتا تھا کہ کب آزاد ہو کب نگاہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کب سیا عالم فلاح کی سدائے لگائی جائے اور ہمارے قدم مسجد کی طرف جل پڑے اللہ کے دربار کی طرف جل پڑے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر و سجود ہو جائے ہم کے سر کو خم کر اور اللہ کے سامنے ہم قیام کریں رکو کریں سجود کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تم ہمارے تو ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے اور یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ہم ان تمام امور پر رہے اور ہماری زندگی میں یہ تمام امور برقرار رہے اور اللہ تبارک ہمارے یہ توفیق دے کہ ہم ان تمام امور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 آل اللہ وشر العمول مهدفاتها وكل مهدفة بضع وكل بضع ضلالة وكل بلالة في النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتائه القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والقل يهدكم لعلكم تذكرون مذكر الله يذكركم وضعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون